یہ رات کہنا ہے اور جنہوں نے اپنی رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے دردناک عذاب میں سے سخت تر عذاب ہے